سلی پاری کے تیرہ رقو کا آغاز ہے اور یہ سورح کا چوتھا رکو ہے وَلَقَدْ إِلَى مُوسَى اور بے شک ہم نے حضرت موسا علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی ان اصلی عبادی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر روانہ ہو جائیں تو حضرت موسا علی نبینا و علیہ و السلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے پھر جب راستے میں ایک سمندر آیا اور پیچھے فرونی پیچھا کرتے ہوئے اور مقابلہ کرنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ فرونیوں کا لشکر پیچھا کر رہا ہے جن کی تعداد بارہ لاکھ ہے فضرب لہم طوری قنطل باہری یا پس ان بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا دیجئے اپنی لاٹھی ماری اور اس سے خشک راستے بنا دیجئے اب سمندر میں خشک راستے بن گئے بنی اسرائیلی ان راستوں سے گزرنے لگے لا در درکن ولا تخشا نہ کوئی خوف رکھیں اور نہ ہی کوئی ڈر رکھے درکن کے فرعون پکڑ لے گا گرفتار کر لے گا اس قسم کا کوئی ڈر اور خوف اپنے دل میں نہ رکھے پس فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ مینل یمی ماںم پس سمندر کے پانی نے انہیں ڈھانپ لیا فرون اپنے لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا وہ عدل فراؤن و قوم ہو اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا وما حدا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ نہ دکھائی یعنی فرعون خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی تباہ کیا اب بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے یا بنی اسرائیل قد انجینا کم مین ادو اے بنی اسرائیل بے شکر ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی تم اللہ کا شکر ادا کروا اور کوہ تور کی دائیں جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا دائیں جانب سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسا علیہ نبینا والے صلاح وسلام اللہ کے کلام کو سماعت کرتے یہاں وعدہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو ایک کتاب توریت عطا کی جائے گی اس کا بھی تم شکر ادا کرو وہ عَلَيْكُمُ نہ وَالسَّلْوَى نہ اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا تم اس کا بھی شکر ادا کرو کلوم مِن تو مَا رضا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی ورنا تو فی اور اس معاملے میں سرکشی اور گناہ نہ کرو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ابی ورنہ تم پر میرا غذب نازل ہوگا پنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کریں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں نعمتوں شکر کے مانا ہے اللہ کی فرمبرداری کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی نہ کی جائے امن یا غدی فقط ہوا اور جس پر میرا غضب نازل ہو فض بے شک وہ تباہ ہو گیا وہ بھٹک گیا جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے پرور دگار ہمیں اپنے غذب سے محفوظ فرما وہ انفار المنتا بنا اور بے شک ضرور میں خوب بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے وہ عامل اور اچھے عمل کرے ثم مہ پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے ہدایت پر ثابت قدم رہے گناگاروں پر غضب کا ذکر ہے اور پھر غضب سے بچنے کا ذکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی جائے اچھے اعمال اختیار کیے جائیں اور پھر ہدایت اور نیکی پر ثابت قدم رہا جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے پروردگار ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما حضرت موسا علیہ صلاح کو ہی طور پر جب تو لینے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تیس راتوں کا مجھ سے وعدہ فرمایا گیا ہے کوئی طور پر مجھے تیس راتیں رکنا ہے احتکاب کرنا ہے روزے رکھنے ہیں پھر ہمیں تو عطا کی جائے گی تو حضرت موسا علیہ سلاط وسلام ستر افراد کو لے کر آپ نکلے اور یہ ستر افراد قوم کے سردار اور رہنما تھے فرمایا کہ جب میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا تو تم قوم کی طرف سے استغفار کرنا اور ایک مقام پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کرنا لیکن موسا علیہ السلط جب ستر افراد کو لے کر نکلے تو آپ نے اپنی قوم کے ستر افراد سے کہا کہ تم پیچھے آؤ میں آگے جاتا ہوں اور آپ جلدی جلدی اس مقام پر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی یعنی وہ ستر افراد جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں ان سے آپ پہلے آگے کیوں آ گئے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے ہماری تعلیم کے لیے سوال کیا گیا کہا حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کی ہم اولائی علی اثری وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں وا عجلت الیکا رب لی ترضى اے پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی تیری طرف آنے کی تاکہ تو راضی ہو جائے اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام چالیس رات قیام کرنے کے لیے اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے احتکاب کرنے کے لیے عبادت کے لیے جس شوق کے ساتھ آگے بڑھے ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب ہم نمازوں کے لیے جائیں عبادت کے لیے جائیں رمضان و مبارک آئے ایسے مبارک ایام آئیں تو ہمارا عبادت کا شوق اور بڑھ جانا چاہیے اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے آ بھی رہے ہوں تو راستے میں کوئی مل جائے تو وہ بسا اوقات باتیں کر کے ہماری جماعت کو ضائع کروا دیتا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم نیکی میں پیچھے نہ رہیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں خری س پاک میں فرمایا کہ اندھیروں میں یعنی عشاء اور فجر میں جو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں کل بروز قیامت ہر ہر قدم پر اللہ تعالی نور فرمائے گا فرمایا اللہ تعالی نے فینا قد فتنا قو مکمبا دیکھا بے شک آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے ایک امتحان میں ڈالا وہ امتحان کیا تھا کہ سامری نے ان کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا ایک بت گائے کی شکل میں اور ان سے کہنے لگا کہ اصل تمہارا خدا یہ ہے نؤد اللہ ابھی ان کا امتحان تھا کہ وہ گمراہ نہ ہوتے مگر موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہوئی وہ عد الامری نے گمراہ کر دیا فرجہ موسا علاقوں میں ہی علیہ السلام تو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے اگر پانچ دس لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے اور اگر یہ نقصان کسی کی نادانی سے ہو تو غصہ بھی آتا ہے تو ہمارے غصے ہمارے افسوس دنیا کے لیے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کا غذب اور افسوس دین کے لیے ہوتا ہے انہیں سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان محسوس ہوتا ہے تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ صرف بارہ ہزار مسلمان رہے اور باقی سب مشرک بن گئے مرتد ہو گئے چھ لاکھ میں سے غدبانہ شدید غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے موسا علیہ السلام واپس آئے یا قومی آپ نے فرمایا اے میری قوم الم یعیدکم ربکم رب حسنا حسن کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ فرمایا کہ وہ تمہیں تو دے گا تمہیں جنت کی بہاریں دے گا تم اس وعدوں کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے مشرق ہو گئے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اب علیکم الحدم کیا تم پر وعدہ بہت لمبا ہو گیا کہ تم سمجھے کہ یہ تیس راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور یہ چالیس راتیں ہو گئیں تو دس راتوں کی وجہ سے جو دس راتوں کی تاخیر ہوئی یہ کوئی بہت لمبا کوئی وعدہ ہو گیا کہ تم بھول گئے اور اپنے رب کے نافرمان فرمان بن گئے مساصل وسلام قوم سے فرما کے گئے تھے تیس راتیں اور آپ نے کوہ تور پر اللہ کے حکم سے پھر چالیس راتیں گزارے ام تم کیا تم ارادہ کرتے ہو اَن يحل غضب من ربكم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو فم مؤدی پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جائیں ہم یہاں پر شریعت پر قائم و دائم رہیں گے قالو بنی اسرائیلی بولے اخلف ما اخلفنا کا بھی مل کینا ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی ہم تو ہدایت پر قائم تھے لیکن ہمیں گمراہ سامری نے کیا ہے والا نہ ملنا اوزاو منزی نتل قومی ہاں لیکن ہم قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھا کر لائے جب بنی اسرائیلی سمندر کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو انہیں دو تین دن پہلے بتا دیا گیا تھا تو ان کی عورتوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں آپ اپنے زیورات آریتن تھوڑے دنوں کے لیے پہننے کے لیے دے دیں تو فرونی عورتوں نے انہیں زیورات دیے تھے اب فرونی مرد اور فرونی عورتیں سب غرق ہو گئے تو وہ زیورات بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس تھے سامری نے ان سے کہا کہ دیکھو موسا علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ کافر سے تمہیں جو مال حاصل ہو اسے جلا دیا جاتا ہے موسا علیہ السلام تو اسے جلا دیں گے لہذا تم مجھے دو تو میں تمہیں اس سے ایک ایسی چیز بنا کے دیتا ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ گے انہوں نے خیال کیا کہ جب یہ موسا علیہ السلط والسلام بھی آگ میں ڈالیں گے ان چیزوں کو کیونکہ ہماری شریعت میں مال غنیمت مجاہدین کا حصہ ہے لیکن موسا علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت جو کافروں کا مال ہے اسے آگ لگا کر جلانے کا حکم تھا تو انہوں نے کہا جب جلانا ہی ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں کیا بناتا ہے تو سارے زیورات سانوری سنار کو دیے تو اس نے ان کو پگلا کر سونے سے ایک بچڑا بنایا فقا ضفنا ہاں بس ہم نے وہ تمام زیورات آگ میں ڈال دی فقدا لے کا <سَامِرِي> پر اسی طرح سامری نے بھی ڈالے اور پھر اس نے بنایا فاخر جیسد نے ان کے لیے ایک بچڑا بے جان دھر کا بنایا یعنی غیر جاندار اس میں کوئی جان نہ تھی ایک بچڑا بنایا لہو خُوَارٌ اس بچڑے کے لیے یہ تھا کہ وہ گائے کی آواز نکالتا تھا خوان عربی میں گائے کی آواز کو کہتے ہیں اب یہ گائے کی آواز کیسے نکلتی تھی بعد مفسرین فرماتے ہیں اس میں سراخ تھے اس طرح کے جب ہوا پاس ہوتی تو گائے کی آواز نکلتی بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ سراخ نہ تھے بلکہ حضرت جبریل امین جب فیلون کو غرق کرنے کے لیے گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی وہاں سبزہ اگ جاتا تو سامری نے یہ خیال کیا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں کوئی تاثیر ہے تو وہاں سے مٹی اٹھا لی وہ مٹی جب اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز نکالنے لگا قرآن مجید فقان حمید کی اگلی آیتیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تفسیر کا یہی قول زیادہ معتمد اور مستند ہے فقالو پھر وہ بولے ہاد الاہ کمب الاح یہ بچھڑا تمہارا بھی معبود ہے اور حضرت موسا علیہ السلام کا بھی معبود ہے نعود بلّہ مزال فنسی بس علیہ السلام اس بچڑے کو بھول گئے ہیں یعنی نورود بہ نظال سامری نے یہ کہا کہ موسا علیہ السلام جس خدا سے کلام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے موسیٰ علیہ السلام خدا کو بھول گئے ناؤد ملے تو یہ سارے کے سارے بارہ ہزار کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے اس کے بارے میں مبصرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فوراً جب پوجا شروع کر دی کچھ لوگوں نے انتظار کیا اور جب تیس راتیں پوری ہو گئیں اور موسا علیہ السلام سلام تشریف نہ لائے تو سامری نے انہیں پھر گمراہ کیا اور کہا دیکھو اگر انہیں خدا مل گیا ہوتا تو آج تو لے کر آ جاتے تو جب تیس راتوں سے اوپر ہوا یہ معاملہ تو پھر بعض لوگ مزید گمراہ ہو گئے اور وہ بچڑی کی پوجا کرنے لگے مراد یہ ہے کہ اے یہودیوں تمہارے آباؤ و اجداد ایمان تو لائے تھے مگر ان کی اکثریت ایمان پر ایسی کمزور تھی کہ سامری نے ایک معمولی سی بات بہکانے کے لئے کی تو وہ بہک گئے تو اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارے بہکے ہوئے آبا اجداد کا اثر ہے افلا ی رونا کیا یہ بچڑے کی پوجا کرنے والے دیکھتے نہیں ہیں اللہ یر قلن کہ یہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا الا یم لکم در رہا اور یہ بچڑا ایک جان جسم ہے یہ نقصان اور نفے کا کچھ مالک نہیں ہے انسان مثلا اوقات نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے لیکن کسی مخلوق کی پوجا کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے تو انسان انسان کی پوجا کرے انسان اگر جن کی پوجا کرے تب بھی نادان ہے لیکن یہ تو نادانی کی انہوں نے انتہا کر دی کہ ایک ایسا بچڑا جو بے جان ہے صرف گائے کی آواز نکال رہا ہے وہ اسے خدا سمجھ بیٹھے کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے یہ ان کی نادانی اور بے عقلی ہے کوئی اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اس دنیا کے بادشاہ کو پیدا اللہ نے کیا اسے جو بھی مقام یا مرتبہ ملا یا جو دولت ملی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو حقیقی طور پر مالک خالق پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے تیر مکمل ہوا